ترقی پسند سعادت حسن منٹو جوگندر سنگھ کے افسانے جب مقبول ہونا شروع ہوئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلائے اور ان کی دعوت کرے اس کا خیال تھا کہ یوں اس کی شہرت اور مقبولیت اور بھی زیادہ ہو جائے گی جوگندر سنگھ بڑا خوش فہم انسان تھا مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلا کر اور ان کی خاطر توازو کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی امرت کور کے پاس بیٹھتا تو کچھ دیر کے لیے بالکل بھول جاتا کہ اس کا کام ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے اپنی تین گزی پٹیالہ فیشن کی رنگی ہوئی پگڑی اتار کر جب وہ ایک طرف رکھ دیتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے لمبے لمبے کالے گیسوؤں کے نیچے جو چھوٹا سا سر چھپا ہوا ہے اس میں ترقی پسند ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اس احساس سے اس کے دماغ میں ایک عجیب قسم کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جس قدر افسانہ نگار اور ناول نویس موجود ہیں سب کے سب اس کے ساتھ ایک نہایت ہی لطیف رشتے کے ذریعے سے منسلک ہیں امرت کور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کا خاوند لوگوں کو مدو کرنے پر اس سے ہر بار یہ کیوں کہا کرتا ہے امرت یہ جو آج چائے پر آ رہے ہیں ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں سمجھیں بہت بڑے شاعر دیکھو ان کی خاطر توازوں میں کوئی کثر نہ رہے آنے والا کبھی ہندوستان کا بہت بڑا شاعر ہوتا تھا یا بہت بڑا افسانہ نگار اس سے کم پائے کا کوئی آدمی وہ کبھی بلاتا ہی نہیں تھا اور پھر دعوت میں اونچے اونچے سروں میں جو باتیں ہوتی تھیں ان کا مطلب وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھیں ان گفتگووں میں ترقی پسندی کا ذکر عام ہوتا تھا اس ترقی پسندی کا مطلب بھی امرت کور کو معلوم نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ جب جوگندر سنگھ ایک بہت بڑے افسانہ نگار کو چائے پلا کر فارغ ہوا اور اندر رسوئی میں آ کر بیٹھا تو امرت کور نے پوچھا یہ مئی ترقی پسندی کیا ہے جوگندر سنگھ نے پگڑی سمیت اپنے سر کو ایک خفیف سی جمبش دی اور کہا ترقی پسند دی اس کا مطلب تم فوراً ہی سمجھ نہیں سکو گی. ترقی پسند اس کو کہتے ہیں جو ترقی پسند کرے یہ لفظ فارسی کا ہے انگریزی میں ترقی پسند کو ریڈیکل کہتے ہیں وہ افسانہ نگار یعنی کہانیاں لکھنے والے جو افسانہ نگاری میں ترقی چاہتے ہوں ان کو ترقی پسند افسانہ نگار کہتے ہیں اس وقت ہندوستان میں صرف تین چار ترقی پسند افسانہ نگار ہیں جن میں میرا نام بھی شامل ہے جوگندر سنگھ عادتن انگریزی لفظوں اور جملوں کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا اس کی عادت پک کر اب طبیعت بن گئی تھی چنانچہ اب وہ بلا تکلف ایک ایسی انگریزی زبان میں سوچتا تھا جو چند مشہور انگریزی ناول نویسوں کے اچھے اچھے چست فقروں پر مشتمل تھی عام گفتگو میں وہ پچاس فیصدی انگریزی لفظ اور انگریزی کتابوں سے چنے ہوئے فقرے استعمال کرتا تھا افلاطون کو وہ ہمیشہ پلیٹو کہتا تھا اسی طرح ارستو کو ایرسٹوٹل ڈاکٹر سگمن فرائڈ شوپن ہار اور نچے کا ذکر وہ اپنی ہر مارکے کی گفتگو میں کیا کرتا تھا عام بات چیت میں وہ ان فلسفیوں کا نام نہیں لیتا تھا اور بیوی سے گفتگو کرتے وقت وہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا کہ انگریزی لفظ اور یہ فلسفی نہ آنے پائیں جوگندر سنگھ سے جب اس کی بیوی نے ترقی پسندی کا مطلب سمجھا تو اسے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ترقی پسندی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جس پر بڑے بڑے شاعر اور افسانہ نگار اس کے خاوند کے ساتھ مل کر بحث کرتے رہتے ہیں لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان میں صرف تین چار ترقی پسند افسانہ نگار ہیں تو اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی یہ چمک دیکھ کر جوگندر سنگھ کے مونچھوں بھرے ہوٹ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ کے باعث کپ کپائے امرت تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا آدمی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اس نے میرے افسانے پڑھے ہیں اور بہت پسند کیے ہیں امرت کور نے پوچھا یہ بڑا آدمی کبھی ہے یا آپ کی طرح کہانیاں لکھنے والا جوگندر سنگھ نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی پشت پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا یہ آدمی کبھی بھی ہے افسانہ نگار بھی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی جو اس کی نہ مٹنے والی شہرت کا باعث ہے اور ہی ہے وہ خوبی کیا ہے وہ ایک آوارہ گرد ہے آوارہ گرد ہاں وہ ایک آوارہ گرد ہے جس نے آوارہ گردی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے کبھی کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں میں ہوتا ہے اور کبھی ملتان کے تپتے ہوئے میدانوں میں کبھی لنکا میں کبھی تبت میں امریت کور کی دلچسپی بڑھ گئی مگر یہ کرتا کیا ہے گیت اکٹھے کرتا ہے ہندوستان کے ہر حصے کے گیت پنجابی گجراتی مراٹھی پشاوری سرحدی کشمیری مارواڑی ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے جتنے گیت اس کو ملتے ہیں اکٹھے کر لیتا ہے اتنے گیت اکٹھے کر کے کیا کر لے گا کتابیں چھاپتا ہے مضمون لکھتا ہے تاکہ دوسرے بھی یہ گیت سن سکیں انگریزی زبان کے کئی رسالوں میں اس کے مضمون چھپ چکے ہیں گیت اکٹھے کرنا اور پھر ان کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں وہ بہت بڑا آدمی ہے امرت بہت بڑا آدمی ہے اور دیکھو اس نے مجھے خط لکھا ہے یہ کہہ کر جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کو وہ خط پڑھ کر سنایا جو ہرندر ناتھ ترپاٹھی نے اس کو اپنے گاؤں سے ڈاک خانے کے پتے سے بھیجا تھا اس خط میں ہرندر ناتھ ترپاٹھی نے بڑی میٹھی زبان میں جوگندر سنگھ کے افسانوں کی تعریف کی تھی اور لکھا تھا کہ آپ ہندوستان کے ترقی پسند افسانہ نگار ہیں جب یہ فقرہ جوگندر سنگھ نے پڑھا تو بول اٹھا لو دیکھو ترپاٹھی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میں ترقی پسند ہوں. جوگندردر سنگھ نے پورا خط سنانے کے بعد ایک دو سیکنڈ اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اثر معلوم کرنے کے لیے پوچھا کیوں امرت کور اپنے خاوند کی تیز نگاہی کے باعث کچھ جھیپ سی گئی اور مسکرا کر کہنے لگی مجھے کیا معلوم بڑے آدمیوں کی باتیں بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کی اس ادا پر غور نہ کیا وہ دراصل ہریندر ناتھ ترپاٹھی کو اپنے یہاں بلانے اور اسے کچھ دیر ٹھہرانے کی بابت سوچ رہا تھا امرت میں کہتا ہوں ترپاٹھی صاحب کو دعوت دے دی جائے کیا خیال ہے تمہارا لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیا پتہ ہے وہ انکار کر دے بہت بڑا آدمی ہے ممکن ہے وہ ہماری اس دعوت کو خوشامد سمجھے ایسے موقعوں پر وہ بیوی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتا تھا تاکہ دعوت کا بوجھ دو آدمیوں میں بٹ جائے چنانچہ جب اس نے ہماری کہا تو امرت کور نے جو اپنے خاوند جوگندر سنگھ کی طرح بہت سادہ لوہ تھی ہرندر ناتھ ترپاٹھی سے دلچسپی لینا شروع حالانکہ اس کا نام ہی اس کے لیے ناقابل فہم تھا اور یہ بات بھی اس کی سمجھ سے بال تھی کہ ایک آوارہ گرد گیت جمع کر کر کے کیسے بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے جب اس سے یہ کہا گیا تھا کہ ہرندر ناتھ ترپاٹھی گیت جمع کرتا ہے تو اسے اپنے خاوند کی ایک سنائی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ ولایت میں کئی لوگ تیتریاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور یوں کافی روپیہ کماتے ہیں چنانچہ اس نے خیال کیا تھا کہ شاید ترپاٹھی صاحب نے گیت جمع کا کام ولایت کے کسی آدمی سے سیکھا ہوگا جوگندر سنگھ نے پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا ممکن ہے وہ ہماری اس دعوت کو خوشامت سمجھے اس میں خوشامت کی کیا بات ہے اور بھی تو کئی بڑے آدمی آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو خط لکھ دیجئے میرا خیال ہے وہ آپ کی دعوت ضرور قبول کر لیں گے اور پھر ان کو بھی تو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے ہاں یہ تو بتائیے کیا ان کے بیوی بچے ہیں بیوی بچے جوگندر سنگھ نے خط کا مضمون انگریزی زبان میں سوچتے ہوئے کہا ہوں گے ضرور ہوں گے ہاں ہیں میں نے ان کے ایک مضمون میں پڑھا تھا ان کی بیوی بھی ہے اور ایک بچی بھی ہے یہ کہہ کر جوگندر سنگھ اٹھا خط کا مضمون اس کے دماغ میں مکمل ہو چکا تھا دوسرے کمرے میں جا کر اس نے چھوٹے سائز کا پیڈ نکالا جس پر وہ خاص خاص آدمیوں کو خط لکھا کرتا تھا اور ہرندر ناتھ ترپاٹھی کے نام اردو میں دعوت نامہ لکھا یہ اس مضمون کا ترجمہ تھا جو اس نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے وقت سوچ لیا تھا تیسرے روز ہرندر ناتھ ترپاٹھی کا جواب آیا جوگندر سنگھ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافہ کھولا جب اس نے پڑھا کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ہے تو اس کا دل اور بھی دھڑکنے لگا اس کی بیوی امرت کور دھوپ میں اپنے چھوٹے بچے کے کیسوں میں دہی ڈال کر مل رہی تھی کہ جوگندر سنگھ لفافہ ہاتھ میں لے کر اس کے پاس پہنچا انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی کہتے ہیں وہ لاہور یوں بھی ایک ضروری کام سے آ رہے تھے اپنی تازہ کتاب چھوانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہاں انہوں نے تم کو پرنام کہا ہے امرت کور اس احساس سے بہت خوش ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی نے جس کا کام گیت اکھٹے کرنا ہے اس کو پرنام کہا ہے چنانچہ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیاہ ایسے آدمی سے ہوا جس کو ہندوستان کا ہر بڑا آدمی جانتا ہے سردیوں کا موسم تھا نومبر کے پہلے دن تھے جوگندر سنگھ صبح سات بجے بیدار ہو گیا اور دیر تک بستر میں آنکھیں کھولے پڑا رہا اس کی بیوی امرت کور اور اس کا بچہ دونوں لحاف میں لیٹے پاس والی چار پائی پر پڑے تھے جوگندر سنگھ نے سوچنا شروع کیا ترپاٹھی صاحب سے مل کر اسے کتنی خوشی ہوگی اور خود ترپاٹھی صاحب کو بھی یقیناً اس سے مل کر بڑی مسرت حاصل ہوگی کیونکہ وہ ہندوستان کا جواں افکار افسانہ نویس اور ترقی پسند ادیب ہے ترپاٹھی صاحب سے وہ ہر موضوع پر گفتگو گا گیتوں پر دہاتی بولیوں پر افسانوں پر اور تازہ جنگی حالات پر وہ ان کو بتائے گا کہ دفتر کا ایک محنتی کلرک ہونے پر بھی وہ کیسے اچھا افسانہ نگار بن گیا کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا انسان تباً آرٹسٹ ہو جوگندر سنگھ کو اس بات پر بہت ناس تھا کہ ڈاک خانے میں مزدوروں کی طرح چھ سات گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی وہ اتنا وقت نکال لیتا ہے کہ ایک ماہانہ پرچہ مرتب کرتا ہے اور دو تین پرچوں کے لیے ہر مہینے ایک افسانہ بھی لکھتا ہے دوستوں کو ہر ہفتے جو لمبے چوڑے خط لکھے جاتے تھے ان کا ذکر الگ رہا دیر تک وہ بستر پر لیٹا ہرندر ناتھ ترپاٹھی سے اپنی پہلی ملاقات کی ذہنی تیاریاں کرتا رہا جوگندر سنگھ نے اس کے افسانے اور مضمون پڑھے تھے اور اس کا فوٹو بھی دیکھا تھا اور کسی کے افسانے پڑھ اور فوٹو دیکھ کر وہ عام طور پر یہی محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے اس آدمی کو اچھی طرح جان لیا ہے لیکن ہرندر ناتھ ترپاٹھی کے معاملے میں اس کو اپنے اوپر اعتبار نہیں آتا تھا کبھی اس کا دل کہتا تھا کہ ترپاٹھی اس کے لیے بالکل اجنبی ہے اس کے افسانہ نگار دماغ میں بعض اوقات ترپاٹھی ایک ایسے آدمی کی صورت میں پیش ہوتا تھا جس نے کپڑوں کے بجائے اپنے جسم پر کاغذ لپیٹ رکھے ہوں اور جب وہ کاغذوں کے متعلق سوچتا تو اسے انارکلی کی وہ دیوار یاد آ جاتی تھی جس پر سنیما کے اشتہار اوپر تلے اتنی تعداد میں چپکے ہوئے تھے کہ ایک اور دیوار بن گئی تھی جوگندر سنگھ بستر پر لیٹا دیر تک سوچتا رہا کہ اگر وہ ایسا ہی آدمی نکل آیا تو اس کو سمجھنا بہت دشوار ہو جائے گا مگر بعد میں جب اس کو اپنی ذہانت کا خیال آیا تو اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں اور وہ اٹھ کر ہرندر ناتھ ترپاٹھی کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا خط و کتابت کے ذریعے سے یہ طے ہو گیا تھا کہ ہریندر ناتھ ترپاٹھی خود جوگندر سنگھ کے مکان پر چلا آئے گا کیونکہ ترپاٹھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ لوری سے سفر کرے گا یا ریلوے ٹرین سے بہرحال یہ بات تو قطعی طور پر طے ہو گئی تھی کہ جوگندر سنگھ سوموار کو ڈاک خانے سے چھٹی لے کر سارا دن اپنے مہمان کا انتظار کرے گا نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر جوگندر سنگھ دیر تک باورچی خانے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا دونوں نے چائے دیر سے پی اس خیال سے کہ شاید ترپاٹھی آ جائے لیکن جب وہ نہ آیا تو انہوں نے کیک وغیرہ سنبھال کر الماری میں رکھ دیے اور خود خالی چائے پی کر مہمان کے تظار میں بیٹھ گئے جوگندر سنگھ باورچی خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنی داڑھی کے بالوں میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کلپ اٹکانے شروع کیے کہ وہ نیچے کی طرف طے ہو جائیں تو باہر دروازے پر دستک ہوئی داڑھی کو ویسے ہی نامکمل حالت میں چھوڑ کر اس نے دیوڑی کا دروازہ کھولا جیسا کہ اس کو معلوم تھا سب سے پہلے اس کی نظر اندر نات ترپاٹھی کی سیاہ گھنی داڑی پر پڑی جو اس کی داڑی سے بیس گنا بڑی تھی بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہر اندر نات کے ہوٹوں پر جو بڑی بڑی موچوں کے اندر چھپے ہوئے تھے مسکراہٹ پیدا ہوئی اس کی ایک آنکھ جو قدرے ٹیڑھی تھی زیادہ ٹیڑھی ہو گئی اور اس نے اپنی لمبی لمبی زلفوں کو ایک طرف جھٹک کر اپنا ہاتھ جو کسی کسان کا ہاتھ معلوم ہوتا تھا جوگندر سنگھ کی طرف بڑھا دیا جوگندر سنگھ نے جب اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت محسوس کی اور اس کو ترپاٹھی کا وہ چرمی تھیلا نظر آیا جو حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح پھولا ہوا تھا تو وہ بہت متاثر ہوا وہ صرف اس قدر کہہ سکا ترپاٹھی صاحب آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ہرندر ناتھ ترپاٹھی کو آئے اب پندرہ روز ہو چکے تھے اس کی آمد کے دوسرے روز ہی اس کی بیوی اور بچی بھی آگئی گئی تھیں یہ دونوں ترپاٹھی کے ساتھ گاؤں سے آئی تھی. مگر دو روز کے لیے مزنگ میں ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہر گئی تھیں اور چونکہ کہ ترپاٹھی نے اس رشتہ دار کے پاس ان کا زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اس لیے اس نے ان کو اپنے پاس بلوا لیا تھا پہلے چار دن بڑی دلچسپ باتوں میں صرف ہوئے ہرندر ناتھ ترپاٹھی سے اپنے افسانوں کی تعریف سن کر جوگندر بہت خوش ہوتا رہا اس نے ایک مکمل افسانہ جو کہ غیر متبوعہ تھا ترپاٹھی کو سنایا اور داد حاصل کی دو نامکمل افسانے بھی سنائے جن کے متعلق ترپاٹھی نے اچھی رائے کا اظہار کیا ترقی پسند ادب پر بھی بحثیں ہوتی رہیں مختلف افسانہ نگاروں کی فنی کمزوریاں نکالی گئیں نئی اور پرانی شاعری کا مقابلہ کیا گیا غرض کے یہ چار دن بڑی اچھی طرح گزرے اور جوگندر سنگھ ترپاٹھی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اس کی گفتگو کا انداز جس میں بیک وقت بچپنا اور بڑھاپا تھا جوگندر کو بہت پسند آیا اس کی لمبی داڑھی جو اس کی اپنی داڑھی سے بیس گنا بڑی تھی اس کے خیالات پر چھا گئی اور اس کی کالی کالی زلفیں جن میں دہاتی گیتوں کی سی روانی تھی ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگی ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے کے دوران میں بھی ترپاٹھی کی یہ زلفیں اسے نہ بھولتیں چار دن میں ترپاٹھی نے جوگندر سنگھ کو منہ لیا وہ اس کا گرویدا ہو گیا اس کی تیڑی آنکھ میں بھی اس کو خوبصورتی نظر آنے لگی بلکہ ایک بار تو اس نے سوچا کہ اگر ان کی آنکھ میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو چہرے پر یہ بسرگی کبھی پیدا نہ ہوتی ترپاٹھی کے موٹے موٹے ہونٹ جب ترپاٹھی کی گھنی موچوں کے پیچھے ہلتے تو جوگندر ایسا محسوس کرتا کہ جھاڑیوں میں پرندے بول رہے ہیں ترپاٹھی ہولے ہولے بولتا تھا اور بولتے بولتے جب وہ اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا تو جوگندر کے دل کو بہت راحت پہنچتی وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل پر پیار سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے چار روز تک جوگندر ایسی فضا میں رہا جس کو اگر وہ اپنے کسی افسانے میں بھی بیان کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا لیکن پانچویں روز ایک ایکا ایک ترپاٹھی نے اپنا چرمی تھیلا کھولا اور اس کو اپنے افسانے سنانے شروع کیے اور دس روز تک وہ متوطر اس کو اپنے افسانے سناتا رہا اس دوران میں ترپاٹھی نے جوگندر کو کئی کتابیں سنا دیں جوگندر سنگھ تنگ آ گیا اب اس کو افسانوں سے نفرت پیدا ہو گئی ترپاٹھی کا چرمی تھیلا جس کا پیٹ بنیوں کی توند کی طرح پھولا ہوا تھا اس کے لیے ایک مستقل عذاب بن گیا ہر روز شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے اسے اس بات کا کھٹکا رہنے لگا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ترپاٹھی سے ملاقات ہوگی ادھر ادھر کی چند سرسری باتیں ہوں گی وہ چرمی تھیلا کھولا جائے گا اور اس کو ایک یا دو طویل افسانے سنا دیے جائیں گے جوگندر سنگھ ترقی پسند تھا یہ ترقی پسندی اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ صاف لفظوں میں ترپاٹھی سے کہہ دیتا بس بس ترپارٹی صاحب بس بس اب مجھ میں آپ کے افسانے سننے کی طاقت نہیں رہی مگر وہ سوچتا نہیں نہیں میں ترقی پسند ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے دراصل یہ میری کمزوری ہے کہ اب ان کے افسانے مجھے اچھے نہیں لگتے ان میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی اس لیے کہ ان کے پہلے افسانے مجھے خوبیوں سے بھرے نظر آتے تھے میں متعصب ہو گیا ہوں ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک جوگندر سنگھ کے ترقی پسند دماغ میں ایک کشمکش جاری رہی اور وہ سوچ سوچ کر اس حد تک پہنچ گیا جہاں سوچ بچار ہو ہی نہیں سکتا طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے مگر وہ ان کی ٹھیک طور پر جانچ پڑتال نہ کر سکتا اس کی ذہنی افراتفری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور وہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے جس میں بے شمار کھڑکیاں ہیں اس مکان کے اندر وہ اکیلا ہے آندھی آ گئی ہے کبھی اس کھڑکی کے پٹ بجتے ہیں کبھی اس کھڑکی کے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی کھڑکیوں کو ایک دم بند کیسے کرے جب ترپاٹھی کو اس کے ہاں آئے بیس روز ہو گئے تو اسے بے چینی محسوس ہونے لگی ترپاٹھی اب شام کو نیا افسانہ لکھ کر جب اسے سناتا تو جوگندر کو ایسا محسوس ہوتا کہ بہت سی مکھیاں اس کے کانوں کے پاس بھنا رہی ہیں وہ کسی اور ہی سوچ میں غرق ہوتا ایک روز ترپاٹھی نے جب اس کو اپنا تازہ افسانہ سنایا جس میں کسی عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کا ذکر تھا تو یہ سوچ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا کہ پورے اکیس دن اپنی بیوی کے پاس سونے کے بجائے وہ ایک لم کے ساتھ ہی ایک لحاف میں سوتا رہا ہے اس احساس نے جوگندر کے دل و دماغ میں ایک لمحے کے لیے انقلاب برپا کر دیا یہ ایک ایسا مہمان ہے کہ جوک کی طرح چمٹ کر ہی رہ گیا ہے یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا اور اور میں ان کی بیوی صاحبہ کو تو بھول ہی گیا تھا اور ان کی بچی سارا گھر اٹھ کر یہاں چلا آیا ہے ذرہ بھر خیال نہیں کہ ایک غریب آدمی کا کچومر نکل جائے گا میں ڈاک خانے میں ملازم ہوں صرف پچاس روپے ماہوار کماتا ہوں آخر کب تک ان کی خاطر توازو کرتا رہوں گا اور پھر افسانے اس کے افسانے جو کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتے میں انسان ہوں لوہے کا ٹرنک نہیں ہوں جو ہر روز اس کے افسانے سنتا رہوں اور کس قدر غضب ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس تک نہیں گیا سردیوں کی یہ راتیں ضائع ہی تو ہو رہی ہیں اکیس دنوں کے بعد جوگندر ترپاٹھی کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگا اب اس کو ترپاٹھی کی ہر چیز معیوب نظر آنے لگی اس کی تیڑی آنکھ جس میں جوگندر پہلے خوبصورتی دیکھتا تھا اب صرف ایک تیڑی آنکھ تھی اس کی کالی زلفوں میں بھی اب جوگندر کو وہ ملائمی دکھائی نہیں دیتی تھی اور اس کی داڑھی دیکھ کر اب وہ سوچتا تھا کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت بڑی حمات ہے جب ترپاٹھی کو اس کے یہاں آئے پچیس دن ہو گئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت اس کے اوپر تاری ہو گئی وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی سمجھنے لگا اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی جوگندر سنگھ کو جانتا تھا مگر اب نہیں جانتا اپنی بیوی کے متعلق وہ سوچتا جب ترپاٹھی چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو میری نئے سرے سے شادی ہوگی میری وہ پرانی زندگی جس کو ٹاٹ کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر عت میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکوں گا اور اور اس کے آگے جب وہ سوچتا تو جوگندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کی حلق میں کوئی تلخ سی چیز پھنس جاتی اس کا جی چاہتا کہ دوڑا دوڑا اندر جائے اور امرت کور کو جو کبھی اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اپنے گلے سے لگا لے اور رونا شروع کر دے مگر ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی کیونکہ وہ ترقی پسند افسانہ نگار تھا کبھی کبھی جوگندر سنگھ کے دل میں یہ خیال دودھ کے ابال کی طرح اٹھتا کہ ترقی پسندی کا لحاف جو اس نے اور رکھا ہے اتار پھینکے اور چلانا شروع کر دے ترپاٹھی ترقی پسندی کی ایسی تہسی تم اور تمہارے اکٹھے کیے ہوئے گیت سب بکواس ہیں مجھے اپنی بیوی چاہیے تمہاری خواہشیں تو ساری گیتوں میں جذب ہو چکی ہیں مگر میں ابھی جوان ہوں میری حالت پر رحم کرو ذرا غور تو کرو میں جو ایک منٹ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا پچیس دنوں سے تمہارے ساتھ ایک ہی لحاف میں سو ہوں کیا یہ ظلم نہیں جوگندر سنگھ بس کھول کے رہ جاتا ترپاٹھی اس کی حالت سے بے خبر ہر روز شام کو اسے اپنا تازہ افسانہ سنا دیتا اور اس کے ساتھ لحاف میں سو جاتا جب ایک مہینہ گزر گیا تو جوگندر سنگھ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا موقع پا کر غسل خانے میں وہ اپنی بیوی سے ملا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس در کے مارے کہ ترپاٹھی کی بیوی نہ آ جائے اس نے جلدی سے اس کا یوں بوسہ لیا جیسے ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگائی جاتی ہو اور کہا آج رات تم جاگتی رہنا میں ترپاٹھی سے یہ کہہ کر باہر جا رہا ہوں کہ رات کے ڈھائی بجے واپس آؤں گا لیکن میں جلدی آ جاؤں گا بارہ بجے پورے بارہ بجے میں ہال ہالے دستک دوں گا تم چپکے سے دروازہ کھول دینا اور پھر ہم دیوڑی بالکل الگ تھلگ ہے لیکن تم احتیاط کے طور پر وہ دروازہ جو غسل خانے کی طرف کھلتا ہے بند کر دینا بیوی کو اچھی طرح سمجھا کر وہ ترپاٹھی سے ملا اور اس سے رخصت لے کر چلا گیا بارہ بجنے میں چار سرد گھنٹے باقی تھے جن میں سے دو جوگندر سنگھ نے اپنی سائیکل پر ادھر ادھر گھومنے میں کاٹے اس کو سردی کی شدت کا بالکل احساس نہ ہوا اس لیے کہ بیوی سے ملنے کا خیال کافی گرم تھا دو گھنٹے سائیکل پر گھومنے کے بعد وہ اپنے مکان کے پاس میدان میں بیٹھ گیا اور محسوس کرنے لگا کہ وہ رومانی ہو گیا ہے جب اس نے سرد رات کی دھندیالی خاموشی کا خیال کیا تو اسے یہ ایک جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی اوپر ٹھٹرے ہوئے آسمان پر تارے چمک رہے تھے جیسے پانی کی موٹی موٹی بوندیں جم کر موتی بن گئی ہیں کبھی کبھی ریلوے انجن کی چیخ خاموشی کو چھیڑ دیتی اور جوگندر سنگھ کا افسانہ نگار دماغ یہ سوچتا کہ خاموشی بہت بڑا برف کا ڈھیلا ہے اور سیٹی کی آواز میخ ہے جو اس کے سینے میں کھپ گئی ہے بہت دیر تک جوگندر ایک نئے قسم کے رومان کو اپنے دل و دماغ میں پھیلاتا رہا اور رات کی اندھیاری خوبصورتیوں کو گنتا رہا ایک ایک کی ان خیالات سے چونک کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو بارہ بجنے میں دو منٹ باقی تھے اٹھ کر اس نے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر ہولے سے دستک دی پانچ سیکنڈ گزر گئے دروازہ نہ کھلا ایک بار اس نے پھر دستک دی دروازہ کھلا جوگندر سنگھ نے ہولے سے کہا امرت اور جب نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو امرت کور کے بجائے ترپاٹھی کھڑا تھا اندھیرے میں جوگندر سنگھ کو ایسا معلوم ہوا کہ ترپاٹھی کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی کہ زمین کو چھو رہی ہے اس کو پھر ترپاٹھی کی آواز سنائی دی تم جلدی آ گئے چلو یہ بھی اچھا ہوا میں نے ابھی ابھی ایک افسانہ مکمل کیا ہے آؤ سنو